بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على إمام ذر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالميات وإنما لكل مرئنا نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله سنا وہ تھے من اعمال اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے اما ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ہی اجر ملے گا نجرت ہو جس نے اللہ کی طرف ہجرت کی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی صحیح ضرورت ہو رسول تو اس کی ہجرت اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ہی متفظر کی جائے گی اور اس کا اچھا بدلہ ملے گا ورنہ کیا اور جو دنیا کے لیے کرے گا دنیا تو اس سے ملے گی لیکن قیامت کو محروم کر دیا جائے اب وہ علاجی یا ان یا کوئی کسی عورت کی طرف حجت کرے گا اس سے نکار کر لے گا صحیح جر تو وہ اللہ تو اس کی ہجرت جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے اس کے مطابق کی اس کا اس کو اجر ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان معازون جو حدیث کی سب کتابوں میں عموماً سب سے پہلے نقل کیا جاتا ہے یہ اسلام کی ایک عظیم بنیاد ہے جس کے متعلق حال ہم گفتگو کریں گے اسے قبل کہ ہم اس حدیث کے کلمات کے متعلق کچھ باتیں بیان کریں عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں ان کا کچھ آروپ کروانا ضروری ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ تعالی نے اسلام کی نعمت سے نوازا نبوت کے چھٹے سال عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے اور اس وقت ان کی زندگی کے ستائیس سال گزر چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کے یہ صحابی جن کو اللہ تعالی نے اسلام کی عظمت اور اسلام کی بلندی کے لیے چنا اللہ تعالی نے ان کو ذاتی اعتبار سے بھی بڑے حسن و جمال سے نوازا اور سما کی بیان کرتے ہیں کیا عمر اروح رَاكِبٌ وَالنَّاسُ <يَنشون> اب واہ کہ ان نہ ہو وا آپ کی حیبت آپ کی قدامت اتنی تھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ لوگ تو پیدل چل رہے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے عمرہ عمر تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا اس وقت سے لے کر آج تک اللہ تعالی نے ہمیں ان کی وجہ سے عزت سے ہی نوازا اور رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے لم في حتى اسلام ویفی حتل عمر عمر ربی اللہ تعالی عنہ کے اسلام سے قبل اسلام تو موجود تھا لیکن خفیہ طریقے سے لوگ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو جب اسلام کی نعمت سے نوازا تو پھر مسلمانوں نے الل اعلان اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے آسمانوں میں دو وزیر بنائے ہیں جبری اور نکائی اور دو زمین پر وزیر بنائے ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی تعالیٰ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں ان نلی نبی وزیرعی ہر نبی کے اللہ تعالی نے دو وزیر بنائے ہیں وہ وزیرعی ہے ابو بکر و اما اور میرے اللہ تعالی نے جو وزیر بنائے ہیں وہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے یہاں تک فرمایا یوتسما یشدو اگر لوگ ابو بکر کی اطاعت کر لے اور عمر کی اطاعت کر لے رضی اللہ ہنر ی تو سیراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے رشد و ہدایت پا جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو اکٹھے آتے دیکھا تو آپ فرمانے لگے ہے ذہنی سید کہول اہل جنت یہ دو آنے والے ایسے مبارک شخص ہیں قیامت کے دن یہ جنت میں بوڑھوں کے سردار ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم صحابی کے متعلق فرمایا اقتدوا ابھی رقم و عمر اگر تم نے کسی کی اقتدار کرنی ہے کسی بات کسی کی بات کو ماننا ہے میرے بعد تو ابو بکر ہیں اور عمر ہیں رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا حیدم او و ابو بکر و اوام ان دونوں کی حیثیت اسلام میں اس طرح ہے جس طرح انسان کے اندر آنکھ کی حقیقت ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی نعمت اور کان کی نعمت سے نوازا ہے جس طرح ان کی اہمیت ہے ان دونوں سہارہ کی اسلام میں وہی اہمیت ہے حیدر نسلم الابق یہ دونوں میری آنکھیں بھی ہیں اور میرے کان بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا یدن القطاب اے عمر ردی اللہ عندی نقسی بےدی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے فجن فجن عمن تم جب بھی کسی راستے پہ چلتے ہو تو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں ان شیوپان يفرق من عمر شبان وعمر سيد هذا سيد التاري ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفرمايا إني لأنظر إلى شياطين الجن والإن قد فر من عمر من ذيكا في عمر رضي الله تعالى نوسي جنم اور انسانوں میں سے جو شیافین ہیں وہ دونوں ہی عمر سے بھاگ جاتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی حیبت آپ کی ایمان کی مضبوطی اتنی تھی کہ شیطان و راستہ چھوڑ دیتا كان ابن مسعود رضی اللہ عبد مسعود رضی اللہ تعالی عن کہا کرتے تھے انقان یک رو کو لنعما حدی سد وی اقس و اما دئی نئی نہیں سد ہوں قوی ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ایسے ایمان سے نوازا ہے کہ شیطان شیطانگی سے ڈرتا ہے اور جب اس کی زبان حرکت میں آتی ہے جب یہ ہستی گفتگو کرتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اس کی زبان کی حفاظت کے لیے فرشتے کو بھیج چکے ہیں اور فرشتہ پھر وہی کلمات نکلواتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا قد كان فی الامر محدثون يكن فی امتی احد فعمر مضی اللہ پہلی امتوں میں کچھ لوگ محدث تھے ملہم تھے جن کی طرف اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا اگر میری امت میں کوئی ملہم ہوتا تو وہ عمر ہوتا اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات اگر کسی کو نبوت نہیں جاتی تو وہ عمر رضی اللہ تعالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا انَ اللہ وبا الحق کا علی علسین اما اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر حق کو واضح کر دیا اور حق کو جاری کر دیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو کرتے آپ کی رائے کے مطابق اللہ نبرعزت قرآن مجید بنا کے نازل کر دے بی <تصال> اللہ میں داخل ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبل تخت نہ حضل میں اگر اس جگہ مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے اگر اس جگہ ہم نماز پڑھ لیں تو ابھی یہ بات ہی کی تھی اللہ کی طرف سے جبریل امین وحی لے کر آ گئے می مقامی ابراہیم مسلح و تخلیبی مقامی ابراہیم مسلح مقامی ابراہیم کے پاس نماز پڑھی عمر ابی اللہ دو سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ البر والفاجر ولاج ستاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں آپ کے پاس برے لوگ بھی آتے ہیں اگر آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے دیں تو ابھی یہ بات مکمل ہوئی اللہ کی طرف سے پردے کی آیات نازل ہوگی اکثر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیوں کرتی ہیں آپ نے یہ بات کیوں کی اللہ چاہے تو تمہارے بدلے ان کو اچھی بیویا آفا کر دے ابھی یہ بات مکمل ہوئی الله تعالى نے اس ایت کو نازل کر دیا عسى ربه ان طلف فقل اي يبدل له ازواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قالات تائبات عابدات سائحات سيدات وامكار ترسل الله صلى الله عليه واله وسلم کے یہ صحابی اتنے عظیم صحابی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں بائیس لاکھ مربع میل فتح کروایا اتنا بڑا جرنل جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا شریک تو نہیں ہو میں نے اس پیالے سے دودھ پیا پیائی یہاں تک میں سیر ہو گیا بھی فار ایسے محسوس ہوتا کہ میرے ناخنوں تک یہ دودھ پہنچ چکا ہے ثم فضل عمر پھر میں نے جو دودھ بچا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کال ثنا اول قال العلم صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس خواب کی تعبیر کیا ہے اس دودھ سے کیا مراد ہے جو آپ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا قال العلم اس دودھ سے مراد فطرت اور علم فطرت اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے اپنا علم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دے دیا رسول <تصفيق> الله صلى الله عليه وسلم فيك دوسری روایت میں فرمایا دنا انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليكم قمص منها ما يبلغ السدج ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر علي عمر عليه قميص يجره ما سويها ایسے لوگوں کو مجھ پہ پیش کیا گیا جن نے قمیضیں تو پہنی ہوئی تھی لیکن کی قمیض ان کی چھاتی تک تھی اور کچھ ایسے تھے جن کی تھوڑی سی لمبی کمیز اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے پاس سے گزرے تو اتنی لمبی کمیز انہوں نے پہنی ہوئی تھی کہ وہ اس کو کھینچ رہے تھے کالون اول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جو خواب بیان کی ہے اس کا مقصد کیا ہے فرمایا الدین جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے بتایا کہ وہ قمیض کو پھینک رہے تھے اتنا زیادہ دین اتنا زیادہ علم اللہ تعالی نے ان کو آپا کیا ہے رسدی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخلت الجنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا فوائد تو من و منظہ میں نے سونے کا ایک محل دیکھا فقلت تو هذا میں نے سوال کیا یہ کس کا ہے فقیل علی شاب من قریش یہ قریش کے ایک نوجوان کا ہے انی ان میں نے گمان کیا کہ شاید وہ قریش کے جوان سے مراد میں ہی ہوں فقیل لم عبن خطوام یہ سونے کا گھر جنت میں جو بنایا گیا ہے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے